وعلیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم میری آواز صاف ہے کوئی اس پرابلم سرتے ہیں آپ میرے کو ایک کے ایک جنس کا مطلب, ایک جنس کا مطلب ایک دونوں کا مخرج ایک یا پھر دونوں ایک ہو. با ہے با. اب اگر ایک کلبے کے اندر دو آ جائے اس کو کسی طرح کے قریب ہو جیسے با ہے جی مذاق کی دو قسمیں ایک مذاق ایک مذاق اور لامکلم پا نہیں پا کے علاوہ آئن اور جو ہے وہ ایک جیسے, جیسے سببن ہے آئین اور لام کی جگہ پر کر بائی جس کا فا پہلا لام اور آئین کلمہ اور دوسرا لام مثال کے طور پر, فعل کے وزن پر جی اس کو مذاق اب آئیے کی طرف جو آج ہم نے پڑھنا ہے سر کبھی آج کی تاریخ آپ کے ذہن میں آگئی سے اس کا مصدر مطلب مستر ہے آئین اور لام کلمہ میں ایک جنس کا حرف اور وہ ہے با وہ ہے با اس کو مذاق کہتے ہیں جی ذب یدب نظر یسرو سب سے پہلے ہم اس گردان کی تعلیلات کو پڑھتے ہیں کردان کے نکال نکالیجیے میری کتاب میں, سفرم اصل میں با کو ساکن کر کے درستی میں ادغام کر دیا اصل میں, اصل میں کیا تھا اب پہلی با کو ہم ساکن جب کے مقرر کے جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو کے اور دونوں متحرک ہو شک کیا ہے دونوں متحرک ہو تو پہلے کو تاکہ دوسرے حرف میں ادوام کرتے مخرج کے ہو اور دونوں متحرک ہو تو ان دو متحرکوں میں سے پہلے متحرک کو تعلیم مکمل ہو گئی اور لام کلمے کی جگہ پر دو با آ رہی ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا دیکھیں کہ یہاں پر یسو میں منتقل کر کہ دو حرف ایک کے اور پہلا پتا ہر ریک تو اس کو ساکن کرتے انتغام کے وقت دیکھتے ہیں کہ ہم حرفوں میں سے پہلا متحرک ہے یا سکے یہ بھی ایک فائدہ بتا رہے آپ کو کہ انتقام کرتے وقت یہ دیکھا جائے کہ ہم جنس ہر سے پہلا متحرک ہے یا سکے یعنی ایک جنس کے دو حرف ہے اس میں جو پہلا یا تو وہ متحرک ہوگا اگر متحرک ہو تو اول حرب کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کرتے ہیں کیا ہمیں کیا تھا میں ادگام کیا ہم نے تو پہلے کر دیا زبا پہلے ساکن کر دیا اب میں ادغام کر دیا یہ قائدہ تو یہ ہو گیا دوسرا قائدہ یہ بتا رہے ہیں سے ساکن ہو تو تاکہ اول کی حرکت اس کو دے کر دوبارہ دیکھ لیجیے اول کی حرکت اس کو دے کر پھر اب جس میں با, آ, با اس میں سے جو پہلے کیا حرف ہے با انہیں حرکت کو یہ تعلیم مکمل ہے جی لمبا میں اس میں دیکھیں حرکت کو کے دو بو دو با اور کے اوپر کر آ گیا دو کیا کیا؟ جب دو سات جمع ہو گئے جب دو ساتھی حرف کو حرکت دے دیبا میں آپ کو بڑی چیز بتا اس کو ذہن میں کہ جہاں پر مذاق بتایا چلتا ہے کہ جہاں پر لا کلمہ ہم ہو یا ہم مخرج ہو تو وہاں پر یہ چار باتیں چلیں گی ہر قسم کا وہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں مذاحب ہو اور جو ہے کردار ہے لفظ یا بک والی گردان ہو بلکہ چار قسم کی حرکات وہاں پر چل سکتی ہے ان میں سے پہلی حرکت اس کو ہے کہ جو ہوتا ہے بلحرکاتی. اس لیے کہ وہ لوگ حرکات میں سے سب سے ہلکا ہوتا ہے جس کے اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے اوپر آپ بھی پڑ سکتے ہیں اس کی دلیل یا کیا ہے اس کی دلیل ایک مشہور فائدہ ہے کہ حرکا حرکا کہ ساکن کو جب حرکت دی جائے تو اس کو حرکت اذا الریکا جب اس کو حرکت دی جاتی ہے تو ریکا بلکس اس کو کسرے والی حرکت دی جاتی ہے جی تو دو باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ لم یا دکھ با بھی پڑھ سکتے ہیں لم یا دکھ بی بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں کی دلیل آپ کے سامنے آ گئی اور اس کے اوپر آپ زما بھی پڑھ سکتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ دال کے اوپر زما ہے تو جب اس سے پہلے والے حرم پر زما ہے تو اس کے مناسبت کی وجہ سے اس بات کے اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں لم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ تین باتیں ہوئی تو چوسری بات یہ ہے کہ اس کے اس کے کو اصل حالت پر رکھو لم یز اصل میں تو لم یز بھی پڑھ سکتے ہیں آپ جی امید ہے کہ یہ چار باتیں آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی ہرکار ہرپ آ جائے جہاں پر عین اور لام کلمہ ہم جس ہو اور گردان کلم ہو وہاں پر یہ اچھا فائدہ پڑ چکے ہیں جب دو حرف ایک हो کے ہو تو देखते میں سے دیکھتے ہیں کہ اول حرف متحرک ہے یا آپ دیکھیں گے کہ اول حرف کیا ہے حرکت اس کی طرف منتقل کر دی آپ کو ایک اور فائدہ بھی آپ نے پڑھ لی لیگے جہاں پر دوسرا حرف ساکن وہاں پر حرف کے اندر یہ اصول ہے کہ دوسرا حرف اگر ساکن ہو تو شروع میں ہم ضائع وسن لے کر آتے اگر دوسرا حرف ساکن ہو بلکہ متحرک ہو تو حمزہ گر جاتا ہے تو یہاں پر آپ गया دوسرا دال جو ہے یہ کیا ہو گیا یہ متحرک ہو گیا تو حمزہ گر, گیا. حمزہ گر گیا تو دو دو کیا رہ گیا ٹھیک دو... ہے دو... نہیں جی باقی حرکت کو پہلے باقاعدہ آگے یہ جو امر حاضر معروف اور نہیں حاضر معروف کی گردانے ہیں اس کے اندر آپ چار قائدے ہیں حرکات بتائی ہے گردان میں اس کو آپ ضمہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کو خطرہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور بہتے نہیں حاضر معروف میں بھی چل سکتی ہے امید ہے کہ یہ بات بھی आदि میں حادی فوائد ضروری یا فوائد ضروریات سے پہلے ہم گردانوں کی طرف چل رہے انشاءاللہ کل کر لیں گے اور اس کی گردان زب زب زب زب آپ کے ذہن میں ہوگا تو گردان خود بخود ہوتی چلی جائے گی ذبا اصل میں جی اسی طرح گردان نیچے تک جائے گی بابا صبح بات سے کیا کیا میری آواز صاف ہے السلام آواز... آواز علیکم کیا اب آواز ہو رہی ہے آتی ہے کبھی نہیں آتی کیا اب آ رہی ہے جی اچھا سارے معروف اور مجبور کی جگہ دیکھیے باب ہے نثر یتر دور کرنا تو دکھ یا دکھ آپ بتائیے اب یا دکھ کو اصل میں کیا تھا آپ نے پڑھ لی ہے بتائیں گے اس کے اندر کون سا فائدہ چلاکن ہے خراک باب میں انتظام کر دیا جی جی دال کو دے دیجنے کے دو تاکہ جمع ہوئے گروام کر دیا بالکل شاباش یہ جی یہ اصل میں یل بوبانی تھا. یل بوبانی یم سوانی کون سے پہلے کا نام جی کون سے پائے کا نام کیا ہے जी योजा के अंदर क्या ताली हुई है شریف کو اصل میں یوز بابو تھا پہلا شاقر ہے باقی ہر گتال کو دے دی کا میں ادغام کر دیا جی سمجھ میں آ رہی ہے رہ گیا. اسی طرح بابانی بابا تھا یوزا پورا اصل میں یوز تھا کسی طرح بلند یہ تعلیم ہوئی ہے جو کے ہے. اس کی طرح یہ گتانی کے تک چلتی جائے گی اور تعلیم ہوئی ہے جو کے اندر... کے اندر ہوئی ہے جی لئی یا اور لئی یو زبا کے اندر آپ نے جی کون بتائے گا ہے کوئی بتانے والا جی اس کے اوپر پتھا اس لیے پڑا ہے مشارے جی, جی اب آئیے نفی جہد اور لامے وقت جی نفی جہد معروف کی گردان لیم یا زم اصل میں آپ کو کتنے پتا چلے گا جی اس کا پتا ایسے چلے گا کہ کے اوپر آپ دیکھیں گے اور اوپر شد ہے تو با کے اوپر के شد آ گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ با کے اوپر ادھر اگر منتقل ہوا ہے تو دو باہ میں سے جو پہلی بات تھی اس کے اوپر یہ حرکت پہلی حالت کی طرف اس کو منتقل کرو لام یز, یز بکار کو کسی طرح کو بتایا سکتے ہیں بی یوزب بو اور کی. بن یہ اصل میں لایا بولنا تھا با کے اوپر سما ہے اہتمام ہوا فتیلا کو بڑھا لیا جی نیچے جی جی تک جائے گی اگر کوئی جی تاکہ تاکہ معروف اور اس کے اندر وہی تعلیم ہے جو قانونی معروف اور صرف کیسے امر کی گردان اس کے اندر بھی آپ نے پڑھا اس کے اندر بھی چار قسم کے حرکات پڑھ سکتے ہیں اس کو آپ اس کے اندر بھی وہی چلے گی ہر کل کو دیچے با تک جائے گی جی اگر حاضر کر دیا امریکہ حرکت آ گئی تو ہم جمع ہوئے باقا با میں ادغام کیا تو دھوپ ہر کر دی میں ادغام ہوا لا اور لا چلے جیچے آئیے واحد میں کیا تھا وہی تعلیم چار قسم کی حرکت وہی ہے تسیلا بڑھا दीजिए بانو نے سفیرہ بن جائے گا ہی بڈو بانو نے سفیر فیفا کو داستھی اصل میں تھا کے وطن پر اندر تعلیم دیکھیے اس کے اندر کیا تعلیم ہوئی ہے کوشن کیا تعلیم اور بعد سے پہلے جو ارب ہے باقی حرکت اس طرف مجھے نہیں ہو گئے تو ان دونوں کا آپس میں اتفام کر دیا سن رہ گیا پا اصل میں ہمیں جیس میں مقرول تجربہ آئے گا کی ختم ہو گئی جی. کوئی بات پوچھنی ہو تو مائک فری ہے السلام علیکم و یہ ناصر کے وزن پر بون تھا آپ نے با اور با دونوں کا کام فرمایا تو اسی وجہ ذرا دوبارہ بتا دیں جزاک اللہ خیر میں سمجھا نہیں کہ دا بون جو ہے بون کیسے بن گیا دو باپ کا دو وہ کس فائدے کے تحت ہوا ذرا دوبارہ بتا دیں آپ جزاک اللہ خیر میری آواز تو آ رہی ہوگی نا. بھی اسرا بھائی پر سوال میں سمجھ گیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اصل میں بن سے ان کے وزن پر تھا یہ کس طرح ہوا یہی سوال ہے آپ کا تو آپ جو ہے مذاق کی پڑھ چکے ہیں آئین اور لام کلمہ میں کیا ہو ایک اس کے حرف ہو تو کے اندر پھر آپ نے اس کی دو صورتیں ایک میں ہوتا ہے ایک روبائی ہوتا ہے میں جو ہے مذاق سلاتی ہے دو حرف ہو گئے اور عرب کے اندر ایک یعنی دو جنس کے جمع ہو جائے تو پھر اس کے اندر نو پائے دے پائے دے اس میں سے ایک یہاں پر لگا ہے وہ قائدہ میرے ذہن میں نہیں ہے نو شکے ہیں اس میں سے ایک شیت جو وہ یہاں پر وہ یہاں کا استعمال ہوا ہے میں دیکھ کر آپ کے حکومت